بسم اللہ صلی اللہ علیہ محمد العلوم السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ باطاََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ النباشاہ اور باقى تمام ساميخواہ گرامى بلالہ سب کو شيں مسلم سے نہرام كرتے ہيں اور مہاراج آج درخت جو ہے درخت شریف میں سے درس نمبر دو سو اور انانوے یعنی ایک نوے ابلک ایک ہیں یعنی ہاں جی اور یہ درخت جو ہے آج کے درس نایہ درخواست سے پہلے ہاں جی آپ نے جو پورے سوراج سے گزرنے والی دعا جو ہے اس کی توضیع سن لیا تھا اور ابھی ایک بحث آ رہا ہے ذکر خفی اس درخت میں 299 ہاں جی ٹو ایٹی نائن ابلیک ون میں دس نمبر دعوت شریف کا آج کے بعد جو ذکر خفی کے بارے میں جو دونوں دعوت میں علماء تجمہ میں بھی اور باپ خورشید عالم جو ہے صاحب کے تجمہ میں بھی دونوں نے اس موضوع کو ذکر فرمایا ہے تفصیل سے اور بعد جہاں پر تھوڑی سی بات تو زیحات میں تھوڑی سی فرق ہے لیکن مجموعی مطلب ذکر کا ترقا میں پڑی جانے والی چیزیں سب بالکل ایک جیسا ہے تو ذکر کر حفیع کا معنی ذکر یعنی اللہ کو یاد کرنا خفی یعنی چپکے سے اللہ کو یاد کرنا یعنی چپکے سے اللہ کو یاد کرنا اس کے مقابلے ایک اور ذکر آتا ہے اس کو ذکر بلچہ ان کی آواز میں اللہ کو یاد کرنے اس کو ذکر ہے بھی کہتے ہیں یعنی ان کی آواز میں آواز کے اللہ کو یاد کرنا تو یہ ذکر ذکر ہے ہے اور اس ذکر کا ایک اور نام ذکر ہے حفیع چار ذرب بھی کا لیکن ذکر خفیت چارج اب جو دعوت میں جو ابھی ذکر ہے اس کو ذکر خفیع چارجر اب بولتے ہیں کیونکہ اس میں مخصوص جو ہے ترقی سے پڑھنے کا حکم ہے اس وجہ سے لیکن ویسے ذکر خفی جو ہیں ذکر خفی چارجر اب کے ساتھ خاص نہیں ہے کیونکہ ذکر حفیع کے معنی چپکے سے پڑھے جانے والے ذکر ان اللہ کو ہمیشہ سے یاد کرتے رہیں دل ہے دل, دل میں اللہ کو یاد کرتے رہیں آدمی کوئی تصویر لے کر اونچی انچ اونچی آواز میں نہیں پڑھیں بلکہ دل ہے دل, دل میں اللہ کو یاد کرتے رہیں اور اللہ دل کو اللہ کی یاد سے ہرگز غافل نہ رکھیں وہ بھی ایک نو ذکر حافظ ہے حفیظ کا اپنا لذیذ تجمہ سے مفہوم مسیح ہے لیکن دعوت میں جو ذکر حافظ ذکر کیا ہے وہ اس کا وہ ایک مصروف طریقہ اس لیے اس ذکر کو ذکر ہے میں چار ذرا کا ہیں ہاں جی ہاں ہاں ہاں ہاں تو یہ جو ہے حقیقت جو ہے ترخیت کے بدغان دین اپنے مریدین کو اس طرح ذکر کرنے کا مخصوص ترقی بتا دیتے ہیں اور ہمیں بھی اجازت یا کوئی بھی شاخ جو یہاں دعوت میں ذکر دیا ہے اسی ترقی پر بھی کر سکتے ہیں لیکن جب مرشد حاضر ہو تو وہ اسی ترتیب میں بھی ممکن ہے وہ جو تجویحات پڑھی جاتے ہیں ان میں کچھ اضافی کمی کر لیں کوئی مخصوص تعداد بتائیں کوئی دعا کا اضافہ کرنے کی اجازت دے دیں یا حکم کرے وہ مرشد کے ثابت پر باقی دعوت میں جو دعا دیا ہے ترتیب دیا ہے وہ سب میں تو لوگوں کو اس کے عبارت کی روشنی میں دے دوں گا تو اس سلسلے میں دعوت کے عبارت یہ ہے فرماتے ذکر خفی یہ تمام انواعۂ ذکر میں تنواء انواع احمد یعنی ذکر جلی اور ذکر بل جہر جونچی آواز میں پڑھے جاتے ہیں ان تمام اسکار کے مقابلے میں یہ ذکر جو بالکل چھپکے سے پڑھے جاتے ہیں تنہائی میں پڑھے جاتے ہیں اکیلا پڑھتے ہیں لوگوں کے اجتماع میں نہیں پڑھتے یہ ذکر چپکے سے آدمی اکیلا پڑھتے ہیں تو یہ ذکر جو ہے ذکر حفیع تمام انوا ذکر میں سب سے افضل ذکر ہے یہ ذکر افضل ہے انسان تنہا اکیلا خلبت میں پڑھتے ہیں اس لیے ذکر خفیے چار ضرب بھی کہتے ہیں اس کو آنے کیونکہ اس ذکر خفی میں جو ہے لا الہ الا اللہ جو ہے اس مبارک تہذیب کا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں غیر اللہ کے اس تصویر کو جو ہے شریر یعنی چپکے سے عورت کیا جاتا ہے اس تصویر کو چپکے سے اس کے معنی مفہوم کو دل و دماغ میں رکھ کر اس کا مصروف طریقے سے عورت کیا جاتا ہے دل, دل میں دلِ دل میں پڑھا جاتا ہے اس کے مبارک تجویز میں جو ہے کل چار کلمات ہیں ایک لا ہے شروع میں پھر الہ ہے پھر اللہ پھر اللہ ہے تو ملا کے پڑھتی ہیں تو لا الح یہ دو ہو گیا اللّہ یہ دو ہو گیا تو کل چار اور ہر ہر کلمہ کے نے جو ہے ایک ایک معنوی ضرب ہے ہر کلمہ کے جو ہے ادا کرنے کا, پڑھنے کا اور اللہ پڑھنے کا ایک طریقہ اللہ پڑھنے کا ایک اور اللہ پرنے کا ایک محصور ہے تو اس وجہ سے اس کو ذکر چار ضرب بھی کہتے ہیں اس لیے اس اسے ذکر چار ضرب بھی کہتے ہیں محسوس اس طرقے کی وجہ سے اس میں محصور طرقہ ابھی ترقی بعد میں بتا رہے ہیں تو اس ذکر حفیع کے متعلق جو ہیں اس کے شرائط کے حوالے سے اس کو سالک کس طریقے سے پڑھنا چاہیے کیسے پڑھنے چاہیے پڑھتے ہوئے اس کی کیا حال ہونی چاہیے اس کے بارے میں آپ اس شعر میں تفصیلات بتا رہے ہیں حضرت امیر کبھی سجمدانی جو ہیں اس کے سلسلے میں ضابطۂ کلیہ یعنی اس ذکر کی شرائط اور ارکان کے طور پر آپ فارسی ضبط میں یہ فرماتے ہیں فرماتے ہیں سالقہ دانی طریق راہ چیز سالقہ دانی طریق راہ چیز دائمن با نفس خود بودن حرب ہنج قوت خود از خون دل خوردن بود ترک کردن لغم شیرین و چرپ تاریک و بیداری شب میدے خالی و زگر چار ذب چشم بند دو گوش بند و لب بند گرن بھی نی سر برما بخن تو امیر کبھی نے اس ذکر کے بارے میں جو خصوصی رہنمائی کی ہے یہ ذکر چارجر اس وقت فائدہ مند ہوتی ہے کہ جب بندہ ان جس میں جو آئی اشار میں آپ نے جو شرائط ارکان بہن کیا طلقہ بہن کیا خصوصیت بہن کیا اس کو خیال رکھ کے پڑھیں تو تو سالقہ دانی طریق راسچ یعنی اے راہ خدا میں چلنے والے سالک کے منِ اللہ کے راستے میں چلنے والے شیر سلو جب آپ کسی مرید کی مرشد بن جاتے ہیں کسی مرشد کے مرید بن جاتے ہیں تو وہ آپ کو اللہ کے راستے میں ڈالتے ہیں تو راستے میں جو بندہ چل رہا ہوتا ہے اللہ کو اللہ کی معرفت کہ کہنے اللہ کی عفادت بندی میں اعلیٰ مقامات تک پہنچنے کے لیے اسے اصطلاح تصوف میں سالک بولتے ہیں جو ابھی مقام بھی نہیں پہنچا ہے پہنچا ابھی شاگردی میں چل رہا ہے اسے سالک کا اصطلاح کرتے ہیں یعنی مرید کو سالق بھی کہتے ہیں تو ہماتے ہیں سالقہ دانی یعنی اے رائے خدا میں چلنے والے کیا تم جانتے ہو دانی دانستان جاننے سے اے اللہ کے راستے میں چلنے والے کیا تم جانتے ہو طریق راش کہ اللہ کے راہ پر چلنے کا طریقہ کیا ہے یعنی خدا تک پہنچنے کا طریقہ کیا ہے کس طریقے سے میں اللہ کی ذکر کروں فکر کروں تو پھر میں اللہ تک پہنچ جاؤں اس تک پہنچنے کا طریقہ کیا ہے اور ہیں کا طریقہ تو یہ دائمن ہمیشہ با نفس خود اپنے نفس ہمارا کے ساتھ بودن بے حرف ہمیشہ برسرے پیکار رہیں ہاں جی اللہ تک پہنچنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیشہ اپنے نفس ہمارا کے خلاف برسر بیکار رہیں اس کے ساتھ نفس اقریبات قرآنِ فرمائے الفصل اللہ مارتم بسو انسان کے نقشہ مارا ہمیشہ برائی کی طرف حکم دیتا ہے ہاں سترہویں بارویں اللہ مرحم رب مغن جس پر اللہ رحم کریں ہاں جی تو لہذا جو ہے یہاں فرماتے ہیں اے صلی اے سالی کے راہ خدا کی طرف سفر کرنے والے اللہ کے رضا جو راہ خدا میں چلنے والے کیا تمہیں پان پتہ ہے اللہ تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ یہ دائمً ہمیشہ با نفس سے خود اپنے نفس کے ساتھ بودن بحرف بر صحرف جنگ کو بولتے ہیں ہم نفس کے ساتھ جنگ کرتا رہیں یعنی جہاد بن نصف میں ہمیشہ مصروف رہیں ہمیشہ نفس برسر پیکارے نفس امارا کے ساتھ جنگ کریں نفس ہمیشہ برائی کی طرف دعوت دیتا ہے اور آپ جو ہے اس جہاد اکبر میں آ کے اس جہاد کو جہاد اکبر بھی کہتے ہیں ہاں اس میں آ کے مسلسل نفس کے احکامات کے خلاف آپ نے اللہ کی کے رضاء جوئی کے لیے آپ کوشش کرتے رہنا ہے۔ اب اس سلسلے میں مزید رہنمائی ہوتے ہیں قوت خود از خون دل خود بواد خوت میں نہیں اس غذا کو بلتے ہیں ویسے قوت جو انسان کو زندہ رہنے کے لیے کھائی جاتی ہے ہاں زندہ رہنے کے لیے جو کھانا کھایا جاتا ہے اس کا عرب جو ہے قوت لا یا موت بھی بولتے ہیں تو یہاں نے خود سرمند از خون دل خوردن بہت یہاں پر اصل میں آپ کی جو روحانی غذا ہے وہ کیا ہے خون دل خوردن بہت خون دل کھانا یہ اس کی غذا ہے ہاں جی مطلب اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس کے خوراک اپنے دل کے خون سے کھائے یعنی دل خون سے مطلب کیا ہے ہمیشہ کھانے پینے کی زیادہ فکر نہ کرے بلکہ اللہ رضا جوئی کہ ہمیشہ فکر کریں اپنے عاقبت پہ ہمیشہ سوچتے رہیں اپنے گناہوں پر سوچتے رہیں ہاں جی اپنے اعمال کی اصلاح پر سوچتے رہیں خون دل کھانے سے مرادی ہے یہ نہیں ہے دل سے خون نکال کے پینا یہ مراد نہیں ہے یہ الفاظ ہے ہاں جی دل کے خون پینا مطلب کیا ہے یعنی آپ ہمیشہ اس فکر میں رہیں اپنی نجات کی فکر میں رہیں جہنم سے نجات کے فکر میں رہیں اللہ کے رضا کی فکر میں رہیں ہاں جی اور, اور ہر وہ کام کرنے کی فکر جس سے اللہ راضی ہو اور اس ہر کام کو چھوڑنے کی فکر میں رہیں جس سے شیطان راضی ہے نفس راضی ہے یہ ہیں اردو خون دل کھانا ہاں اور مسلسل نفس امارہ کے خلاف برسر بیکار رہنا اور چوبیس گھنٹہ ذہنی طور پر شیطان کے ہر مکر و کھیت سے بیدار رہنا اس کے میں نہ نہ یہ خون دل کھانا ہے ہاں چونکہ شیطان ہمیشہ آپ کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں تو ایک تو یہ ہے اس کے لیے ضروری یہ بھی ضروری ہے سالق کے لیے کہ اس کے خوراک اپنے دل کے خون سے کھائے باخوشیت کے ترجمے میں لکھا بھی لیکن میں نے آپ کو پورا تفصیل دے دیا اس کے توجہ دیا ہاں جی مجید فرماتے ہیں ایک تو یہ کہ وہ خون دل کھائیں اور اس سے اپنی خوراک حاصل کریں یعنی اللہ کی سوچ و چار فکر رہیں عاقبات کی فکر رہیں نجات کی فکر رہیں اللہ کے ہاں عمل میں کوئی خلل نہ آ جائیں عبادت میں کوئی خلل نہ آ جائے کوئی ریا کوئی عجب ہاں جی کوئی شہرت کی چیزیں داخل ہو کے عبادت کو خراب نہ کریں اللہ سے دور نہ کریں ہمیشہ آپ اللہ کی یاد میں اور اللہ سے غافل کرنے والے ہر چیز سے وہ بیدار رہیں و شیطان کے ہر مخر دعوکوں سے وہ بیدار اور ہوشار رہیں یہ خون دل خانہ یہ نہیں وہ دل سے خون نکال کے ہاں جی پینا یہ مرادی ہے وہ تو معنی مجازی ہے اس کا جو ہے وہ معنوی معنی اشار کی ترک کردہ لغمۂ شیرون چرپ مسجد فرتے جب آپ اس ذکر میں مصروف ہے اللہ کی رضا جوئی میں مصروف ہے محسوس عبادت و بندگی میں آپ الصال کے راہ طریقہ دیکھ مرشد کا مریض بن کے اللہ تک پہنچنے کے راستے میں اب لگ گیا ہے لہذا جو ہے ایک تو خون دل کو اپنے قوت بنائیں اپنے کھانا بنا لیں اور لذیذ اور مرغن غذا کو جو ہے ترق کرنا ٹھیک جی ہے جی لذیذ اور مرغن غذا کو ترک کرنا ترک کردہ یعنی چھوڑ دینا لغمہ لغمہ جو بھی لغمہ بلتے ہیں شرین یعنی میٹھا لذیذ چراپ یعنی کیا ہے مراخن مرجنس پہ جس کو اس کو چرپ ہوتے ہیں سلک چربی ہاں چرب جس میں روغنیات ہو تیل ہو اس کو فرماتے ہیں ترکت میں خون دل کو اپنا بنانا ہے اور ترک کرنا چھوڑ دینا ہے القمہ شیروں نے چرپ دنیاوی لذیذ کھانوں سے آپ نے ان کو چھوڑ دینا ہے اور جو ہے محققل کا سامنا کچھ ہو کیونکہ یہ دونوں انسان کو اللہ کی عبادت کے راستے میں سستی سو, کا موجب بنتا ہے غفلت کا موجب بنتا ہے اور اس, اس وجہ سے ان کو چھوڑ دینا لیکن آج کل کے دور میں جو ہے نیا دور ہے بھائی ہاں جی مخصوص عبادت کے نام سے پہاڑوں پہ بھی جاتے ہیں مساجد ہن کاؤں میں بیٹھتے ہیں لیکن خصوصی غذا اسپیشل گائے ذبح کر کے بیل بکریاں ذبح کر کے مرغیاں ذبح کر کے خوب سب سے بہترین کھانا کھا کے اور بس اللہ سے قرب کے دعوے دار بن جاتے ہیں زہن گرمی یہ نہیں ہے تو امیر کبیر جو کہہ رہے ہیں وہ تو یہ ہاں جی باقی ہم جو کہہ رہے ہیں اب دیکھو امیر کبیر سے عمام ہے تو ہم امیر کبیر کے راستے پر چلنے والے ہیں پر امیر کبیر کی ان عملیات سے عمام ہی ہماری یہ مخصوص عبادتیں ہیں کیونکہ سیر سلوک کی دار بھی ہے پیرے مرشق کی دعوتار بھی ہے تو پھر یہ عبادتیں بس ہاں جی دل کو بہرانے کے لیے کرتے ہیں لیکن اس سے کوئی معنوی عظیم مقام و منزلت تو حاصل نہیں ہوگا کیونکہ یہاں پہ کبھی فرماتے ہیں طرح کر دن لغمۂ و چرپ لذیذ اور مرغن غذا کو طرح کرنا ہاں جی اور فرماتے ہیں اور جہاں وہ عبادت کے لیے بیٹھ جاتے ہیں اس کی جگہ کے بار خاتے ہیں جہاں یہ جگہ خفی کریں گے اس کی جگہ کیا ہوتی ہے خانۂۂ تاریخ جگہ بیداری شب اور راتوں کو جاگیں اس معلومت یہ ذکر رات کو کی جاتی ہے ذکر خفی اور رات کو جاگتے ہیں اور رات کو دوسرے عبادتیں بھی کرتے ہیں نو و خلاف بھی پڑھتے ہیں غور و خانج مراقبہ محاسفے بھی کرتے ہیں اس پلس جو ہیں یہ عبادت ذکر خفی بھی رات کو ہی کرتے ہیں تاریک خان خانہ تاریک سے تارق حجرے گوشے میں رات کو جاگنا خانہ تارق تاریک جگہ کوکنی میں رات کو جانا و غور و بیداری شب نے اور رات کو جگنا میدائیں خالی اور پیڑ خالی و ذکر چار ضرب میدہ خالی رکھ کر پھر ذکر چار ضرب کریں یعنی یہ لا اللہ والا ذکر مخصوص ترقی سے جو ابھی بتائیں گے وہ کریں ہاں جی تو پھر کہ آگے آپ فرماتے ہیں مزید جو ہیں چشم بندو پھر جو ہیں آپ جو ہیں اس کے علاوہ تم اپنے آنکھوں کو بند کریں کس چیز سے غیر شرعی مناظر دیکھنے سے جب تم سیر سلوک کے راستے میں ہیں تو اعلیٰ نے جین چیزوں کو دینے سے حرام قرار دیا ان اپنے آنکھوں کو بند کریں گوشت کو بند رکھو گوشت بند اپنے کانوں کو لغو و بات لغویات دنیاوی غیبت وغیرہ ان کو سننے سے اپنے کان کو بند رکھیں لب بند لب یعنی زبان منہ ہاں جی اور محفوظ بند رکھو محفوظ رکھو یعنی بند رکھو زبان کو اور اپنی زبان یعنی منہ کو ذکر ازکار امر اور امر نہیں الہی کے علاوہ ہاں جی اچھے کاموں کے حکم دینے کے علاوہ اللہ ذکر فکر کے ان کے علاوہ بن رکھو آنکھ کو بھی بند رکھو کان کو بن بند رکھو زبان کو بھی بند رکھو یعنی آنکھوں گناہ کے کاموں سے زبان کان کو گناہ کی چیزیں سننے سے اور زبان کو بھی گناہ کی غلط باتیں سننے سے اور بولنے سے بن رکھو اس کے بعد امریکہ فرماتیں گڑنا بھی نہیں اس کے باوجود بھی پھر بھی ان سب کے باوجود اگر تم کو اسرار الٰہی نظر نہ آئے گرنا بھی نشر رہا اس کے بغیر تم کا اسرار لاہی نظر نہ جائیں برما بہن تو پھر جو ہے ہمارا مزہ اڑانا اور ہم پر ہنس لینا ورنہ مطلب حق کا دعویٰ یہ ہے جو ان شرائط کے ساتھ ذکر حفی کریں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے ضرور اس کو حقائق سے آگاہ کریں گے اللہ کی زیادہ سے زیادہ اس کو معرفت حاصل ہوگا اس کے نورانی لذت ہوں گے اس کا دل نرم ہوگا ہاں جی یاد میں ہمیشہ وہ مسترک رہنے میں یہ ذکر پھر اس کو مدد دے گا تو میری دعا اللہ تعالیٰ ہمیں بزاندین کی نورانی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا طافرما اسی ذکر خافی کے بارے میں مزید دروسیں ایک دو درش اور بھی ہو جائیں